وقال اس آیت کے بارے میں درس چل رہا ہے اور اب تو اس آیت کے ترجمے کی ضرورت نہیں رہی اُمید ہے کہ سب کو یاد ہو گیا ہوگا تو آج سے ہم اس آیت کو یعنی اس کے ترجمے کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور جو اصل مضمون ہے اس کی طرف آ رہے ہیں پچھلے درس میں عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر جو قرآن پر خصوصیت کے ساتھ جو پانچ اعتراض کیا جاتے ہیں ان کے جواب دیے گئے تھے اور اس کے علاوہ دوسری بھی اہم بات آ تھی آج کے درس میں حضرت علیسی علیہ السلام کا اسی جسمانی بدن کے ساتھ آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانا اور پھر اس کے بعد قرب قیامت میں آپ کا نازل ہونا اور امت محمدیہ کو جب انتہائی مدد کی ضرورت ہوگی تو اس وقت ان کی مدد کرنا یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عیسائیوں کے اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہودیوں نے قید کر دیا اور ان کے سر پر وہ لوہے والی وہ کانٹوں والی ٹوپی رکھ دی اور ان کو پھندے پر چڑھا دیا کراس پر چڑھا دیا تو اس وقت تو وہ فوت ہو گئے اور فوت ہونے کے بعد باقاعدہ ان کو دفن کیا گیا تین دن تک وہ قبر میں رہے لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیا مسلمان اس عقیدے کے قائل نہیں اور مسلمان آج تک اس کے قائل نہیں تھے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں کی سازش یہ تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے اور پھر انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم نے قتل کر دیا املا قتلنا مسیحہ یہ سب نمر رسول اللہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا یہ ان کا دعوت علیہ <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> عیسائیوں نے کہا کہ قتل کر دیا تھا لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ کر دیے گئے اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ قتل کیا گیا تھا نہ ان کو موت آئی کہ دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت پڑے لیکن عالم اسلام کو جہاں اور بدقسمتیوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک فتنہ ہے مرزائیت کے نام کا جس کے سرغنہ کا نام ہے غلام احمد قادیانی اور یہ عجیب و غریب محمسہ ہے یعنی اس کے دعوے آدمی پڑھے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں کوئی جوک پڑھ رہا ایسے اس کے دعوے ہیں اب مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں آپ کو اس کے کچھ دعوے سناتا ہوں اس کی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں اس کا دعوی یہ ہے کہ یہ میں نے اللہ کی طرف سے جب مجھ پر الہام ہوا اور مجھے حکم دیا گیا کہ یہ کتاب لکھو تو پھر میں نے لکھی اور اس کتاب میں اس کا نام ہے براضی نے احمدیہ کتاب کا نام کیا ہے براہین احمدیہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے اردو زبان میں اس میں یہ بڑے زور سے کہتا ہے کہ قرآن مجیر میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد جا اکم رسول کون سی آیت ہے هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اس آیت کے ضمن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو یہ جی فرمایا ہے کہ اللہ وہ زیاد ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے یہ غالب کرنا اس وقت ہوگا جب کہ علیہ اسلام آسمان سے نیچے آئیں گے اور وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے اس وقت دینی اسلام سارے دینوں پر غالب ہوگا اس آیت کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے پھر اس کے بعد اس نے عربی عربی زبان کی اس کی ایک کتاب ہے آجین کمالات اسلام اس میں کہتا ہے بڑی مزیدار بات اس میں یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ روح اور بدن دونوں کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور پھر دونوں کے ساتھ ان کا نزول ہوگا زمین میں تشریف لائیں گے کہتے ہیں کہ میرے زمانے تک لوگ یہی سمجھتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں خیر القرون کے تینوں زمانوں میں تابعین طبی تابعین کے زمانوں میں یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے زمانے تک لوگ یہی سمجھتے رہے اور یہ در حقیقت ایک راز تھا جس کو اللہ نے چھپایا ہوا تھا اور وہ راز سب سے پہلے اللہ نے مجھ پر کھولا سب سے پہلے اللہ نے وہ کس پر کھولا مجھ پر کھولا اور وہ راز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ بدن کے ساتھ آسمانوں پر گئے ہیں یہ غلط ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ روح ان کی صرف روح آسمانوں پر گئی ہے اور قرب قیامت میں بھی ان کی صرف روح آئے گی یہ اس کے بعد کا ان کا ہے پھر اس کے بعد ایک اور مزیدار دعویٰ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں لہذا وہ جس مسیح کا قرآن نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہوں اصل عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی قبر کہاں ہے کشمیر میں اور جو جس مسیح کا وعدہ تھا کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے وہ کون ہے و میں خود ہوں. کیا خدان کے قرآن کا انداز اگر ہم دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اطقان اللہ یا عیصہ جب اللہ نے کہا کہ اے عیصہ اینی متوفی کا بے شک میں آپ کو پورا پورا اٹھاؤں گا ورا فیئر علیہ اور آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا وہ مق ہیرو کا میرا نکا فرو اور آپ کو پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر کرے کافر ہیں. مطلب ہے کہ ان کافروں کے بیچ سے آپ کو میں پاک صاف نکال دوں گا ان کے پاس نہیں رہنے دوں گا اب مرزا کے دعوے کے مطابق کشمیر پر حکومت مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی؟ کافروں کی تھی نا ہندوؤں کی حکومت تھی تو کافروں کی حکومت تھی تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں کافروں سے آپ کو نکال دوں گا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کافروں کے پاس رہے بھی اور وہی دفن بھی ہو گئے تو یہ آیت کے مطابق ہے یا مخالف ہے پھر آگے مزے کی بات ان کے مزیدار دعوے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا حیات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانوں پر ہیں یہ جی، یہودیانہ عقیدہ ہے ازالہ اوہام صفحہ دو سو چھتیس میں جو رب سے چھپی اس میں ہی ہے یہ جی؟ یہودیوں والا عقیدہ حالانکہ یہودیوں کا ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا قرآن سے ان کا عقیدہ کیا ہے ان مسیحا مریم رسول اللہ یہ سب نما رسول اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسی کو قتل کیا ہے ان کا عقیدہ کس کا ہے قتل کا حیات کا نہیں اور یہ ہی کہتے ہیں کہ یہودیان عقیدہ ہے بذا میں خود پیغمبر ہو کر بھی جو جھوٹ بولے وہ کیسا پیغمبر ہوگا وہ خاتیوں کا ہو سکتا ہے مسلمانوں کا تو نہیں ہو سکتا پھر آگے کہتا ہے کہ یہ مرتدانہ عقیدہ ہے علیہ یعنی جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت علی علیہ السلام حیات ہیں زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے بے دین اور کافر ہو جاتا ہے یہ بات انہوں نے لکھی ہے تحفہ گورڈ گورڈ شریف ہے نا مشہور پیر مہر علی شاہ آف گولڈر شہید شریف, شریف جس طرح ہمارے مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید گنگوہی شیخ الدین مولانا محمود الحسن حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی مولانا خلیل احمد سہارنپور یہ سارے اکابر حاجی امدار اللہ صاحب مہاجر مکی کے خلفہ میں سے ہیں اسی طرح حاج پیر محراد گولڈر شریف والے یہ بھی حاجی صاحب کے خلفہ میں سے ہیں اور یہ انتہائی معتدل آدمی ہیں کچھ بدعات وہاں پائی جاتی ہیں لیکن شرک وہاں نہیں ہوتا اور مرزائیت کے خلاف سب سے پہلے آوال اٹھانے والے یہ تھے پھر ان کا ساتھ دیا ہے علامہ النفشاہ کشمیری رحم اللہ نے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو استعمال کیا یہ جی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقابلے میں دو کتاب لکھنی تھی اس کا نام لکھا ہے تحفہ گولڑاویہ چونکہ یہاں کے بچے پاکستان کشمیری کا نام تو نہیں جانتا تو تجوید کے ساتھ بولنے پڑھ رہا ہے گول گول تو سب جانتے ہیں گول کیفر وغیرہ گول اڑا ویہ یہ نام ہے اس کے صفحہ نمبر آٹھ پر ہے اور یہ بھی ربوہ سے چھپی ایک اور کتاب ہے ان کی دافع البدا اس کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ یہ مشرقانہ عقیدہ ہے اس حساب میں کیا ہو جاتا ہے مشرک بن جاتا ایک اور کتاب ہے ان کی تریاق القلوب تریاق القلوب اس کے صفحہ نمبر 305 سو پر یہ قادیان سے چھپی ہوئی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ فاسدانہ عقیدہ ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا خود بھی فاسد ہے اور یہ عقیدہ بھی فاسد ہے اور اسی تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتا ہے یہ باطلانہ عقیدہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ کون ہے باطل ہے اور یہ عقیدہ بھی کیا ہے یہ جی اس کے دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے وہ دجال کو مارنے کے لیے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے ان کا نام قرآن میں مسیح بھی آیا ہے اور عیسیٰ بھی آیا ہے مسیح یہ متعارب ہے مستعرب مستعرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل عربی نہیں ہے عربی زبان میں عبرانی زبان سے یا کسی اور زبان سے جس لفظ کو لے لیا جائے تو اس کو مستعرب بھی کہتے ہیں متعارب بھی کہتے ہیں معرب بھی کہتے ہیں یہ مختلف ہوتا ہے لیکن ذرا مستعرب اور معرب وغیرہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل عربی نہیں ہے عربی میں اس کو تھوڑی سی تبدیلی کر کے چینج کر کے بنایا گیا ہے یہ سر مینگو ہے مینگو کس کو کہتے ہیں آم کو کہتے ہیں اب عربی میں مینگو ظاہر ہے کہ یہ فروٹ تو تھا نہیں تو اس کو اسی مینگو میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے اس کو مانجو کہہ دیا اور یہ عربی زبان میں مینگو کا نام بن گیا تو یہ متعارف لفظ ہے مانجو یہ اصل عربی نہیں ہے اصل عربی میں اس کا نام ہے نہیں بلکہ اصل نام مینگو تھا جو انگلش کا تھا تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے عربی گیا یا جیسے مسن امام وسم رحمۃ اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا انشابوری کے وہ تو نشاپور کے تھے لیکن نشاپور اپا ٹا ڈ اڑا ڈا جی تو عربی میں استعمال نہیں ہوتے تو ان کو تھوڑا چینج چینج کر کے پڑھ دیتے ہیں اب کوئی پنجاب کا ہو تو اس کو عربی میں پنجابی نہیں کہیں گے پنجابی کہیں گے گجرات کا ہو اس کو گجراتی کہیں گے بنگلہ دیشی ہو ججراتی گجراتی بھی آتا ہے لکھا ہوتا ہے اور بنگلہ اس کو بنگ بن بن گلا دیش اس طرح کے نام سے تھوڑا سا تبدیل کرتی تو اسی طرح یہ جی مسیح جو لفظ ہے یہ جی بھی کس سے بنایا ہے یہ جی ماشیخ سے بنا ہے کس سے بنا ہے ما شیح اور معشیخ کے معنی ہوتے ہیں مبارک تو یہ چیز مبارک ہوتی ہے برکت والی ہوتی ہے اس کو معشیخ کہتے ہیں عبرانی زبان میں تو اس سے مسیح بنا ہے اور عیسیٰ جو ہے یہ ایش سے بنا ہے ای شع اس سے بنا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں مخلص کے اس کے معنی ہوتے ہیں مخلص کا یہ تبو مسیح ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مسیح دجال اس کا بھی حدیثوں میں کثرت سے ذکر آیا اور تقریباً تواتر کے ساتھ ہے یہاں پر یہ جو مسیح ہے یہ اصل عربی لفظ ہے مسیح دجال میں جو مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ خالص عربی لفظ ہے یہ متعرب نہیں ہے اور مسیح عیسی بن مریم میں جو مسیح ہے وہ متعرب ہے وہ عبرانی زبان سے دیا گیا ہے یہاں پر دجال کے ساتھ جو مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ممسوخ سے ہے ممسوخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی آنکھ بالکل چپٹی ہوئی اور بند ہونا ہو اس کو کہا جاتا ہے ممسوح خدین تو درجال کی حدیث میں جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں وہاں دو نشانیاں یہ ہیں کہ وہ دونوں, آنکھوں سے, کانا ہوگا. دونوں آنکھوں سے کانا ہوگا ایک آنکھ چپٹی ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ جو ہے وہ باہر کو انگور کی طرح نکلی ہوئی ہوگی لیکن ہوگا دونوں آنکھوں سے کانا اس وجہ سے اس کو مسیحی آجاد کہا جاتا ہے اور حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ اہم اور خطرناک معاملہ کوئی نہیں ہے اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک اس سے زیادہ خطرناک معاملہ کوئی نہیں اس وقت مسلمان انتہائی کمزوری کی حالت میں ہوں گے جنگ کی حالت میں ہوں گے جہاد کی کیفیت میں ہوں گے اور ان کو غور سخت سہارے کی ضرورت ہوگی وقت عیشا علیہ السلام نازل ہوں گے یہ تو ہو گئی مختلف باتوں کی وضاحت کہ مرزائیوں کے دعوے کیا ہیں وہ تو لطیفوں سے کم نہیں جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ جوک سے وہ کم نہیں ہے پہلے کیا دوسرا کیا تیسرا کیا, کیا خیر بہر تو ایک اصول ذہن میں رہنا چاہیے اور یہ بہت قیمتی اصول ہے انشاءاللہ ہمیشہ کام آئے گا اصول یہ ہے کہ اسلام کی ضروریات اور اسلام کے بنیادی اصول بنیادی عقید ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں سیم رہے ہیں ان میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہوئی جو بنیادی عقیدے ہیں اللہ کی توحیر کے بارے میں جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں حوض کوسر وغیرہ کے بارے میں جو بھی بنیادی عقیدہ عقیدے ہیں مسئلہ تختیر وغیرہ کے بارے میں یہ جتنے بھی بنیادی عقیدے ہیں ان میں کسی بھی نبی کے زمانے میں چینجنگ نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السّلام کے زمانے میں ایک عقیدہ اور تھا اور پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بدل گیا یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عقیدہ اور تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدل گیا یا یہ کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بدل گیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو عقیدے آدم علیہ السلام کے تھے وہی حضرت شیز کے تھے وہی حضرت علوخ کے تھے وہی ابراہیم وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ ان تمام نبیوں کے علیہ وسلام ان سب کے وہی عقیدے ہیں عقیدوں میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہاں فرعی مسائل میں زمانے کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہی مثلاً نماز ہے اب اس امت کو کتنی نمازوں کی ضرورت ہے تو اتنی اس پر فرض کی گئی ہے رتموس علیہ السلام کی امت کو پچاس نمازوں کی ضرورت تھی تو ان پر پچاس نمازیں فرض کی گئی تھے تو اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے نماز جو فرعی احکام ہے جن کا تعلق انسان کی پریکٹیکلی زندگی سے ہے آمدی زندگی سے ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن عقائد میں اور اصول میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہے اگر یہ عقیدہ سامنے ہو یہ اصرول سامنے ہو تو جو عقیدے میں نے آپ کے سامنے بتلا دیے کہ عیسی علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ مرتدانہ ہے مشرکانہ ہے باطدانہ ہے فاسدانہ ہے تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خود یہ عقیدہ رہا ہے رہا ہے یعنی یہ تو بعد میں تبدید آئی ہے نا بعد میں وہ کہہ دا ہے کہ مجھ پر راز کھول دیا اور بعد میں میں موسیح معود وغیرہ بنا لیکن شروع میں تو یہ عقیدہ اس کا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شروع میں مرتد بھی رہا مشرق بھی رہا فاسد بھی رہا یہ سارے خرابیوں اس میں خود بات پائی گئیں عجیب یہ تو بنیادی باتیں ہوگئیں اب ہم دلائز کیا ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے نمبر 1 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا قدم ما احس عیسی منه من كفر قد من انصاري الى اللَّهُ جب عیسی علیہ السلام کو یہودیوں کے کفر کا ان کی سرکشی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کون ہیں جو میری مدد کرے اللہ کے لیے یعنی اس دین کے لیے من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے آمننا وشہد بی اننا مسلمون ہم آپ پر ایمان بھی لائے ہیں اور اب اس بات کی گواہی بھی دیں کہ ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ومکرو ومکر اللہ ان یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے اس کے مقابلے میں تدبیر کی کنوں نے مکر کیا اور اللہ نے اس مکر کے مقابلے میں تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی تدبیر زیادہ بہتر تھی زیادہ بہتر کا مطلب کیا ہے کہ وہ غالب آئی اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تدبیر کی تھی وہ مقلوب ہو گئی خیر یہ اس میں تبدیل کا سیاہ ہے یہ اخیر سے نکلا ہے اور اخیر سے خیر استعمال ہوتا ہے تو یہ اس میں تفصیل کا سیرہ ہے یعنی دوسروں سے بہتر دوسروں سے بہتر اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اس اللہ کی تدبیر کیا تھی اس کی تفصیل پھر آگے آیت میں اللہ نے بتا دی عطقان اللہ علی جب اللہ نے کہا کہ یا علیسہ اینی متوفی کا میں آپ کو پورا پورا اٹھاؤں گا ورا کا ادیہ اور آپ کو اپنی طرف اوپر گا اور ان کافروں سے میں آپ کو پا کر دوں گا ان سے بچا لوں گا فوق اور جو لوگ آپ کے متبعح ہیں تو قیامت تک کافروں پر ان کو غلبہ دوں گا جو آپ کو مانیں گے قیامت تک ان کو غلبہ دوں گا کافروں پر اب یہاں پر متوفی کا لفظ ہے اور توفی کے معنی عام طور پر موت کے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس سے ان لوگوں نے بڑا شور شرابہ مچایا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں آیا ہے نا انی متوفی کا اور توفی کے معنی تو موت کے آتے ہیں توفی کے معنی کس کے آتے ہیں موت کے آتے ہیں تو موت کا مطلب یہ کہ اسلام اس مرغے ہیں یہ جی مطلب ہوا تو ہمارا دعوی ثابت ہو گیا اب ہم نے لغت کی ڈکشنری سے اور قرآن کی آیات سے یہ دیکھنا ہے کہ آیا توفی کے معنی موت کے ہیں یا یعنی نہیں البقاء مشہور ادیب گزرے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے کلیات اب البقاء اس میں وہ لکھتے ہیں کہ استعفی الحق عند البولا توفی کے معنی ہوتے ہیں عام لوگوں کے ذہن میں موت کے لیکن جو عربی زبان کے انتہائی ماہر ہیں فصیح علیف اور ادیب لوگ ہیں اس کے انتہائی ایکسپرٹ ہیں انتہائی ماہر ہیں ان کے نزدیک اس کے معنی استعفی حق کے ہیں اپنے حق کو پورا پورا وصول کرنا یہ البقاء نے کہا جار اللہ سے مخشری جن کی تفسیر مشہور ہے تفسیر کا اس کے علاوہ ان کی کتاب ہے اساس البلاغہ کے نام سے جس میں بلاغت یہ ایک فن ہے جو پڑھایا جاتا ہے تین عدوم کا مجموعہ ہے اس اساس الباغہ میں وہ توفی کے معنی الحق کے بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں حق کو پورا وصول کرنا عربی ڈکشنری کی انتہائی مشہور کتاب ہے تاج العروض زبیدی کی تاج الاروض اس میں بھی توفی کے معنی استعفی الحق کے بیان کیے ہیں یہ تو ہو گئے ڈکشنری کے ڈکشنری میں توفی کے معنی کسی نے موت کے بیان نہیں کیا اب قرآن میں ہمارے سامنے تو صرف ایک آیت ہے نا ذرا اس آیت سے ہٹ کر ہم تھوڑا سا اور آیتوں کا جائزہ دیتے ہیں کہ اس میں توفی کے معنی کیا ہے قرآن میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ توف الف ذخی نموتحا چوبیسویں پارک بنی اللہ توف النفی نموتہ اللہ مکمر روحوں کو لے لیتا ہے ان لوگوں بھی جن کے حق میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان لوگوں سے بھی جن کے بارے میں موت کا فیصلہ نہیں ہو چکا اور یہ کب لیتا ہے جب کہ وہ ان کو سلاتا ہے اب یہاں پر توفیق کے کسی کے نزدیک موت کے نہیں بلکہ رو کے اپنے پاس اٹھانے کی اسی طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں پہلے پارہ کی آیت ہے اوفو بیاہدی اوفی بے اوفو بے آہدی اوفی بیاہدی تم نے جو مجھ سے پرامس کی ہے وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو تو جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا یہ اللہ فرماتے بنی سر سے اب یہاں پر لفظ توفی استعمال ہوا ہے لیکن اس کے معنی مرزائیوں کے نزدیک بھی موت کے نہیں ہے کسی کے نزدیک اس کے معنی موت کے نہیں ہے ان نما تو فون رقم قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے کاموں کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا اب یہاں پر توفون کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی موت کے نہیں ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا اب یہاں پر کون سا ذبح استعمال ہوا ہے جو توفی سے ہے اس کے معلوم موت کے نہیں ہے اور ہم ان کے حصے کو ان کو پورا پورا ادا کریں گے اور آخری پارہ تو ہر کسی کو یار ہوتا ہے وہی یسون استعفی کے معنی کیا ہے پورا پورا وصول کرنا جب لوگوں سے لینے کا وقت آتا ہے ناپ تو میں کمی کرنے والوں کو تو لوگوں سے پورا وصول کرتے ہیں و عیدا کا دم او وژن ہوں یق جب خود دیتے ہیں تو پھر ڈنڈی مارتے ہیں پھر کمی کرتے ہیں میرے سے پھر سستی آ رہی ہے چلو ایک لطیفہ مرزا کا ہی سنا دیتا ہوں آپ کو امید ہے کہ چست ہو جائیں گے اس کا کوئی حکیم مرید تھا آخری زمانے میں یہ بیمار ہو گیا مرزا غلام احمد بیمار ہو گیا تو کھانسی کی تکلیف تھی اس کو جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی بلغم اور ریشہ وغیرہ تو اس حکیم نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو کہ افیون کھا دیا کرو وہ کھانسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اب افیون کیا ہے یہ ڈرگ ہے افیون ڈرگ ہے ڈرگ کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں ڈوڈا ہے افیون ہے خشقاش ہے وغیرہ تو یہ ڈرگ ہے تو تم ڈرگ کھا دیا کرو تو اس نے آگے سے کہا کہ میں ڈروگ کیسے کھا سکتا ہوں اس لیے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ ایک عیسا الب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ پھر لوگ کہیں گے کہ ایک عیسا تو شرابی تھا اور دوسرا عیسا ڈروگی نکلا لوگ کہیں گے ایک عیسا شرابی اور دوسرا ڈروگی اب تو سستی طور ہو گئی Oh. وہ مسلمان <mas -2> خیر ایک مستقل موضوع ہے وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ تو اب تو جاگئے نا چا. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوفون وہ لوگ جب نظر اور منت مانتے ہیں تو اس کو پورا پورا ادا کرتے ہیں اس میں ڈنڈی نہیں مارتے اب یہ توفی کا لفظ ہے جو قرآن میں اتنی جگہ میں استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی کسی جگہ بھی موت کے نہیں تو معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی توفی کے معنی موت کے نہیں ہے اور موت کے معنی کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بعد لفظ ہے ورافعک ایلیہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا اس آر میں بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہے کہا کہ جی رفع سے مراد رفع روحانی ہے کہ آپ کی روح کو اٹھاؤں گا حالان کے قرآن کا اصول یہ بت ہے سنی اور عادت قرآن کی یہ بت ہے کہ جہاں پر رفع کے معنی حقیقی اور جسمانی کے نہیں ہوتے تو وہاں پر اس کے ساتھ آگے کوئی لفظ ذکر نہیں کیا جاتا جیسے قرآن میں آیات ہے کہ یر فاظینہ یرفاع اللہ, منکم اللہ منکم علم دراجات اب یہاں پر یر فعل کہا لیکن اس کے ساتھ اللہ یا اس طرح کی کوئی نسبت بیان نہیں کی اس لیے کہ یہاں پر درجات کی بلندی مراد ہے یہاں پر مقام اور فصیل کی بلندی مراد ہے لیکن جہاں پر اللہ اس کے ساتھ لفظی الا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اور بدن کے ساتھ اس کا اٹھایا جانا و رافروں کا الیہ میں آپ کو اپنی طرح اٹھاؤں گا آسمان کی طرف اٹھاؤں گا وہ مقاہروں کا مینرو ان کافروں سے میں آپ کو پاک کروں گا ان سے میں آپ کو بچاؤں گا اور یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احسانات بتلائے ہیں ایک اقسان یہ بتلایا ہے کہ جب کہ آپ بنی اسرائیل یہودیوں یهود کی طرف آئے تو میں نے ان یہودیوں کو آپ سے روکا روکنے کا مطلب کف کا مطلب کیا ہوتا ہے دور روکنا قریب نہ آنے دینا دور روکنا قریب نہ آنے دے نا جب قریب آگئے پر تو وہ کف نہ ہوا یہاں پر عیسائی تو پر کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے مزاق میں ان کو کہا کہ تم یہودیوں کے بادشاہ ہو ان کو وہ لوہے کی کانٹو کی ٹوپی پہنا دی ان کو تھپڑ مارے اور ان کی ان کو رسوا کیا لیکن یہ تکفف تو نہ ہوا پھر قرآن یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ پر جو ہمارے افسانات ہیں ان میں سے ایک یہ جی بھی ہے کہ اس کا فخر عید کا بنی اسرائید کو میں نے آپ سے دور روکا ان کو آپ کے قریب نہیں آنے دیا آپ کو ان کی ہر طرح کی تکلیف سے بچایا پھر جس وقت اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خوشخبری دی ہے تو اس میں ان کی جو صفات ذکر کی ہیں ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ جی فی الدنیا دنیا وہ وجی ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وجی کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کا رعب اتنا زیادہ ہو دشمن اس کے قریب نہ آ سکے موسیٰ علیہ اسلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وجیحا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو موت کا بھی آیا تو انہوں نے جیسے مارا تو اس کی آنکھ باہر مسلم شریف کی روایت ہے اتنے وجیت ہے تو وہ برشتہ روتا ہوا اللہ کے پاس گیا اور جا کر کہ اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا موسیٰ علیہ اسلام کا مکہ تو مشہور ہے نا موسا فضا علیہ کبتی کو مار اور کام ہو گیا اس کا وہی مر گیا تو اسی طرح جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا اور انبیاء کے بارے میں ان کا ہے کہ وہ نبیوں سے پہلے پوچھتے ہیں ان کو بتلاتے ہیں کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے آئے ہیں پھر اجازت ملتی ہے تو پھر قبض کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ اسلام کے پاس بھی آئے تو انہوں نے اس کو بھی مارا تو اس کی آنکھ بھی باہر نکلی مرسم شریف کی رواج میں اس لیے کہ وہ وجی تھے وہ کون تھے وجی تو وجی کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی نہ آ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ نو سر تو روب مسیر اللہ علیہ وسلم. کہ مجھے جو خصوصیات دی گئی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت مجھے یہ جی بھی دی گئی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا روب دیا ہے کہ اگر میرا دشمن میری طرف آنا چاہے تو ایک مہینے کے فاصلے پر اگر وہ تو وہیں سے اس پر میرا رو پڑنا ہوتا ہے جو وسیجدی وج جی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وجیحاً فی الدنیا عیسی علیہ السلام دنیا میں بھی وجی ہوں گے کہ یہودی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ والآخرہ اور آخرت میں بھی وجی ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ وقولہم انا قتلنا المسيح حسبنا مریم رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے نہ انہوں نے ان کو پراس دی ہے تو پھر کیا ہوا شُبِّهَ شب ان کا معاملہ ان کے لیے مشتبی بنایا گیا کیسے مشتبہ بنایا گیا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باہر اپنے حواریوں کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قربانی دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو جو سب سے زیادہ کمسن نوجوان حواری تھا وہ کھڑا ہوا تین دفعہ انہوں نے پوچھا اور تینوں دفعہ وہی وہ کھڑا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شبی اس پر ڈالی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اندر سے ہی آسمانوں پر اٹھایا گیا یہودی وہاں تک پہنچے بھی نہیں یہودیوں نے اس حواری کو شہید کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا ہے یہ ہے ولا کن شب کا مطلب وہ اندین اختدوفی ہی دفیع شکل اب لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا ہواری تو سمجھ گئے کہ بھئی ہمارا ساتھ ہی شہید ہوا ہے اور یہودی شش و پنجمے پڑ گئے کہ بھئی اگر عیسیٰ علیہ اسلام شہید ہوئے تو یہ ہواریوں میں سے کیسے کم ہو گیا اور اگر ہواری ہے تو عیسیٰ علیہ اسلام کہاں گئے تو اب انہوں نے عقزی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے اور یہ کہہ دیا کہ انا قتل من مسیح ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ کہ یہ ان کے شک کی باتیں ہیں یہ ان کے وہم کی باتیں ہیں حقیقت ایسی نہیں ہے بلکہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوه یقینا اللہ نے یقینا پکی ٹکی یقین کے ساتھ ان کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کرمے کی برفعہ بر اللہ الیہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ کیسے اٹھایا فرمایا کہ اللہ کی دو صیبتیں ہیں عزیز اور حکیم اللہ عزیز ہیں زبردست ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اور حکیم حکمت والے بھی ہیں تو ان کے پاس حکمت بھی ہے ان کے پاس قدرت بھی ہے طاقت بھی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہیں تو جب اللہ عزیز بھی ہیں حکیم بھی ہیں تو عیسی علیہ اسلام کا آسمانوں پر اٹھانا کیا مشکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ مشرقین آئے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات کو میراج پر گیا تو مشرقین پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہ اور آ کر ان سے کہا کہ جی اب تمہارے صاحب دو آسمانوں پر ایک ہی رات میں پہنچنے لگے یہ دعوے کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے وہ یقینا پہنچے صدیق جو ہوئے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہنے لگا کہ جب ہم نے یہ مانا کہ جبریل لمحوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں جبکہ جبریل مقام مرتبہ اور فسیدر ہر اعتبار سے نبی اللہ صلی علیہ وسلم اس میں کوئی تعجب کی بات ہو نہیں تو برفاح اللہ علیہ اچھا یہاں پر بھی ایک لطیفے کی بات تاکہ تھوڑی سی چستی بھی ساتھ ساتھ رہے یہاں پر کی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پر ہیں تو پھر وہ کھاتے پیتے کیا ہیں اور جب کھاتے پیتے ہیں تو پیشاب کا کھانا کہاں کرتے ہیں اچھا خود مرزا جی نے اپنی ایک کتاب میں دکھا ہے کہ میں آسمان پر گیا اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے تو خود یہ کہہ ہے اس وقت تم کیا کھاتے تھے اور تمہارا پیشاب پخانا کہاں جاتا تھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ کھاتے پیتے بھی ہے اس کا پیشاب پخانا کہاں جاتا ہے اسی طرح یون ص علی مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ کھاتے پیتے بھی رہے پیشاب پخانا کہاں جاتا تھا فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر کھاتے پیتے ہیں تو پشا پخانہ کہاں جاتا ہے اور اگر نہیں کھاتے تو جس طرح ان کو کھانے کی ضرورت نہیں دو ہو سکتا اسلام کو ضرورت نہ ہو تو اب اس طرح کی بات یہ میں نے لطیفہ کے طور پر سنا ہے تو انشاءاللہ شاء بعد میں آئیں گی جو ان کے اعتراضات ہیں اس کے جوابات سے اچھا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قبل ہی ویومنقیامت یقون علیہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفار سے پہلے پہلے جب وہ فوت ہوں گے اس سے پہلے پہلے جتنے بھی کرسچن ہیں اہل کتاب ہیں یہ ان پر ایمان لائیں گے یہ ان پر ایمان لائیں گے تو یہاں پر قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ قبل موتی ہی ان کی موت سے پہلے مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے زمین پر اور پھر وہ اپنی تبعی موت ان کی وفات ہوگی اور جس طرح کی احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ روزے میں دفن ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ تبعی وفات ہوگی اور اسی کو قرآن میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے سوج پارے میں جب يا أخت هارون ما كان أبوكم رأسه وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صليا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجلني جبارا شقيا وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ <حَيَّا> اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ عام طور پر اگر اس طرح کے حالات نبی ہوں تب بھی لوگ الزام لگانے میں دیر نہیں کرتے اور یہاں پر حالات بھی ایسے تھے کہ بظاہر باپ موجود نہیں ہے اور ان کی شادی نہیں ہوئی اور ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ہر کسی کا ذہن اسی طرف جاتا کہ شاید جینا ہوگا تو وہاں پر بھی ایسے ہوا تو لوگوں نے تنز تان کیا تعان کیا کہ یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن کان ابو کی مراسو ماکان کے باغیا نہ تیرا باپ بدکار تھا اور نہ تری ماں زانیہ تھی تو نے کیا, کیا اللہ نے ان کو کہا تھا کہ جب یہ لوگ اس طرح کی بات کہیں تو تم کہو کہ میرا اج روزہ ہے میں بات نہیں کروں گی اس زمانے میں اور ان امتوں میں باتیں نہ, نہ کرنے کا روزہ جائز تھا اس امت میں جائز نہیں ہے تو اس نے بھی یہ کہا کہ انی نظر تو الرحمان صومن فدن اکذیمال یوم اس یہ میں نے جون کے روزے کی نیت کی ہے نظر مانی ہے لہذا آج میں کسی انسان سے تو بات نہیں کروں گی اس وقت بچے کی طرف اشارہ کیا تو کہا کہ کئی فنوقل من اپنی محجد سبھی ہے انہوں نے کہا کہ جو گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا بچہ ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہے ہم اس سے کیسے بات کریں کہتے ہیں نا کہ تیری عقل مت تو نہیں ماری گئی تیری عقل کہاں گئی اس چھوٹے بچے سے ہم کیسے بات کریں انہوں نے تو ارن کہہ دیا اور بچے نے بولنا شروع کر دیا اور ایسے بولا کہ شاید پھنسی سے پھنسی انسان اس طرح نہ بول سکے کالا عبد عبداللہ اب وہی ایسا اس اسلام خود بول پڑے جو ماں کی گود میں ابھی ابھی پیدا ہوئے اور چھوٹے بچے ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتا نیت کتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے انجیل دی ہے وجادنی نبی اور مجھے نبی بھی بنا دیا بچپن سے مجھے نبی بھی بنا دیا وجادنی مبارکاً اینا وا کنتو جہاں کہیں بھی میں رہوں گا برکت کے ساتھ رہوں گا اللہ نے مجھے ایسے بنا دیا وہ اثوانی بے سلاۃ و زکات تو خیا اور آتی کہ اللہ نے مجھے حکم بھی دیا ہے کہ نماز بھی پڑھو اور زکات بھی ادا کرو بچہ بولو اُسوانی بھی سلاط و زکات معدم تو خیا کب تک جب تک کہ زندہ ہو اور کیا حکم دیا دیتی والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا حسن صبح کا اس لیے کہ میرا باپ نہیں بغیر باپ کے پیدا ہوا صرف ماں ہے میری جنّی جبارن جب شقیٰ مجھے ظلم کرنے والا بدبخ نہیں بنایا اور وسلات والے و یو مول تو امو تو اوبا جب میں پیدا ہوا جب مجھے موت آئے گی اور جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا مشور ان تمام حالتوں میں سلام ہو اب ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی وہ نبی بنائے گئے اس آیت کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے جب اس کو مانتے ہیں تو اس میں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت وہ نبی بنائے گئے ان کو بطور معجزہ کے اس کی توفیق دی گئی کہ وہ یہ بات کریں اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یوم و تو وہ یوم امو جب میں پیدا ہوا اور جب مجھے موت آئے گی جس طرح تو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ روح اور بدن دونوں کی زندگی کا نام ہے اسی طرح امو میں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ جب ان کو تبھی موت آئے گی تو وہ روح اور زند... آ... بدن دونوں کے... کی کیفیت کے ساتھ ہوگی جس طرح عام دور پر موت ہوتی اچھا اس کے علاوہ ایک اور مزیدار دلیل اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبریاں دی ہے اس بچے کے بارے میں تو اس میں یہ کہا ہے یا مریم ان ملائکت یا مریم ان اللہ شیرو کے بے قریم ہو جنیا و, و مقربین اور مقربین میں سے ہوں گے وہ کس میں سے ہوں گے مقربین میں سے ہوں گے اور مقرب کا لفظ قرآن میں فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے والد ملا اکت مقرب کا لفظ قرآن میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے فرشتوں کے لیے اور فرشتے جو ہیں یہ روح اور بدن دونوں کا نام ہے یا صرف روح کا نام ہے جی دونوں کا نام ہے نا روح اور بدن دونوں کا نام فرشتہ ہے کسی ایک چیز کا نام تو فرشتہ بدن بغیر روح کے یا روح بغیر بدن کے اس کا نام تو نہیں ہے تو جس طرح فرشتہ روح اور بدن دونوں کا نام ہے اس کے لیے مقرب کا دفد استعمال ہوا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہنا تھا تو ان کے لیے بھی من المقربین کا دفد استعمال ہوا ہے کہ وہ بھی روح اور بدن دونوں کے ساتھ رہیں گے وہ بھی روح اور بدن دونوں کے ساتھ رہیں گے اچھا اور مقرر کے معنی جس میں حسی کے ہیں یا نیروی اور بدن دونوں کے ہیں یہی معنی تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ نے بھی بیان کیے ہیں اور یہی معنی اپنی تفسیر میں امام ابو سعود رحمۃ اللہ نے بھی بیان کیے ہیں تفسیر ابو سعود اور تفسیر کبیر میں یہ معنی موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّسَاعَةٍ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ قرآن مجید کے یہ پچیسویں پارے میں اللہ تبارک مطالعہ بیان فرماتے ہیں و ان نحو لم السٰ علم جو ہے اس میں دو قرار ہیں اور دونوں قرآن متواتر ہیں ایک قرآ ہے لاسا عالم کے ہیں نشانی کو اس کے معنی تو ظاہر ہیں اور علم کے معنی علم کے ہیں جاننے کے ہیں کسی چیز کے معلوم کرنے کے ہیں تو گویا کہ وہ قیامت کا علم ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کا آنا ہے اس لیے کہ یہ بالکل قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہوئے عالم کے معنی سراہتاً نشانی کے ہوئے اور علم کے معنی اشارت نشانی کے ہوئے تو قیامت کی نشانی وہ اسی وقت بنیں گے جب یہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور قیامت کے قریب جب وہ اتریں گے تب جا کر قیامت کی نشانی بنیں گے ویسے تو بن نہیں سکتے اس کے علاوہ قرآن کے تیسرے پارے میں اللہ نے و عید الحض اللہ مثبی جی نہ جمع آتی تم کتاب وحکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے ایک وعدہ دیا ہے اور بہت سخت وعدہ دیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے مساق دیا وعدہ دیا پرامس دی کہ دیکھو میں نے تمہیں کتاب بھی دی ہے حکمت بھی دی ہے لیکن ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ تم مجا اکم مصدق الامام آکم تمہارے بعد ایک رسول آئے گا اور اس رسول کا کام کیا ہوگا مصدق الامام آقم کہ جو کتابیں تمہیں دی گئی ہیں جو شریعت تمہیں دی گئی ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا انکار نہیں کرے گا احکام کا منسوخ کرنا یہ اور چیز ہے لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ احکام عملی کے ساتھ اس کے تعلق ہوتا ہے لیکن عقائد وغیرہ میں تو نقص بھی نہیں چلتا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گا لیکن تم نے دو کام کرنا ہے لت امین بھی ہی وہ تم نے کیا کرنا ہے دو کام کرنے ہیں ایک یہ کہ ذات و امینبی سب نے اس پر ایمان لانا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ دت انسورنا سب نے اس کی مدد کرنی ہے سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور سب نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اب ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے فرض ہے لہذا یہ فرض عین ہے اور مدد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی آدمی کو ہیلپ کی ضرورت پڑی کسی ایک آدمی نے اگر وہ ضرورت پوری کر دی تو باقیوں سے ساخت ہو جاتی ہے باقیوں سے تو ساقت ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے باقیوں کے جس طرح کی احتکاب وغیرہ ایک آدمی نے محلے میں سے کر دیا تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے یا جنازے کی نماز ہے کچھ بندوں نے ادا کر دی تو پورے محلے کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے تو اسی طرح نصرت بھی ایک ایسا معاملہ ہے اسی وجہ سے جہاں سیر وغیرہ کی بحث ہے نا جہاد اور مغازی وغیرہ کی تو وہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی علاقے والوں پر کافروں کی طرف سے حملہ ہو تو ان علاقے والوں پر خود فرض ہے کہ اپنا مقابلہ کریں لیکن اگر وہ کمزور پڑ جائیں تو پھر اس کے ساتھ جو نیبر ہیں پہلے ان پر یہ فرض آئے گا اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر دوسروں پر اس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے گا ایک دم پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ فرض لاگو نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ فرض کفایا ہے یہ کیا ہے فرض. تو یہاں پر بھی ایسا ہے ایک ہے فرض یعنی. وہ ایمان ہے ایمان کا اظہار کس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور معراج میں آپ مسجد اقسا گئے اور مسجد اقساء میں سارے نبی جمع ہو گئے اور سب نبیوں نے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اپنے ایمام بنایا یہ تو ہو گیا ایمان اور نسرت جو ہوگی وہ چونکہ فرض کفایا ہے تو وہ ضرورت پوری ہوگی عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ یہ مان دیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو دنیا میں اتارا جائے گا اور آپ آئیں گے دجال کو قتل یہی ہے فمنگا رضاء کام الاسقون یعنی اللہ ان نبیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تو دو وعدے تم سے لے رہا ہوں اگر گڑبڑ کر دی جو گڑبڑ کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا اتنا سخت وعدہ ہے تو جب اتنا سخت وعدہ اللہ لے رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ صرف وعدہ لے اور کام نہ کروائے عموماً تاقید اسی وقت کرائی جاتی ہے جب کہ بہت اہم کام کسی سے کروانا ہوتا ہے ورنہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اتنی زیادہ تاکید کروائے اور وہ کام نہ کروائے یہ تو دنیا کے بھی اصول کے خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے کہ بھی ایک کام کروانا نہیں تھا اور ویسے اتنی تاکید کرتے رہے اور اتنے زیادہ عہد و پیمان سے دیتے رہے کہ دنیا کے بھی اصول کے خلاف ہے تو اللہ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سارے نبیوں کو جمع کر کے اس پابندی کے ساتھ ان سے وا دے لے اور پھر وہ کام ان سے نہ کروائے یہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے یہ تو ہو گئی قرآن کی آیتیں اب حدیثوں کا نمبر اگر نہ آ رہی ہو حدیثوں میں چلو میں ایسے کرتا ہوں کہ کچھ صحابہ کے نام ماحولوں کے آپ کو سنا دیتا ہوں حدیثیں نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اب تو چست ہو گئے نا پہلے یہ سمجھیں کہ احادیث جو ہیں اس بارے میں متواتر ہیں احادیث اس کے بارے میں کیا ہیں متواتر ہیں تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے محدثین کی استداء تواتر اس کو کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں سے ہر زمانے میں وہ حدیث روایت کی جائے کہ ان سارے لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ان سب نے مل کر جھوٹ بنایا ہوگا یا اتفاقی یا سب سے جھوٹ نکلا ہوگا یہ بات عقل نہ مانے اس کو کہا جاتا ہے تواتر اور تواتر کے بارے میں حافظ ابن حجر رحم اللہ محمد الفکر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث سند متواتر سے ثابت ہو تو پھر اس کی سند میں جرا اور تعداد کا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو مان نہیں پڑتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے یا موضوع ہے کیا ہے یہ نہیں دیکھنا پڑتا جرا یعنی یہ جی دیکھنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس میں عیب ہے یا اس میں خرابی ہے یا تعدید کہ یہ حدیث معتبر ہے ان راویوں کی وجہ سے یہ اخبار احاد میں ہوتا ہے اور اخبار احاد کی قسمیں خبر مشہور ہے عزیز ہے خبر واحد ہے پھر خبر واحد کی قسم بنتی ہیں صحیح ذاتی صحیح حسن حسن غیری وغیرہ تو یہ ان کے بارے میں بحث ہوتی ہے جو حدیث خبر متواتر ہو اس کی صنعت کی بحث نہیں ہوتی یہ محدیث کا متفقہ اصول ہے لیکن اس کے باوجود بما تواتر فی نزول مسیح یہ کتاب کا نام ہے اور علامہ کشمیری رحم اللہ نے لکھی ہے علامہ کشمیری رحم اللہ جن کو کتب خانہ ناطق کہا جاتا ہے دیوبند کے مختم کہتے ہیں جہاں لاکھوں کتابیں ان کی لائبریری میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ سارا کتب خانہ جل جائے نا تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم علامہ نشا کشمیری سے پوچھ کر پھر وہ کتاب میں لکھ دیں گے ایک بار ایک دفعہ دیکھ لی ہمیشہ کے لیے یاد ہوگی مولان اشرف الحان بھی علامہ کشمیری رحم اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل کشمیری کا مسلمان ہونا بھی ہے یعنی اتنا ذہین اور اتنے مضبوط ذہن والا انسان مسلمان ہے یہ دلیل اس وادق کی کہ اسلام آخری. اللہ خاندان کے عموما ہم عمر آدمی ہم عمر کی زیارت تعریف نہیں کرتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ ٹانگ کی نہیں دی کچھ بھی نہیں چھوڑا اس کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ٹائر میں اگر ہوا وہ نارمل ہوا سے بھی کم ہو تو اس کو بھی پنچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تاریخ تو بہت دور کی بات ہے اور وہ ان کو اسلام کی حقانیت کی جگہ دیتا ہے یہ ہی بات نہیں اور پھر مولانا شروع ال ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ تول کر بولتے تھے وہ بھی اختیاری کا جملہ بولتے ہی نہیں خیر بہر حد تو جی ان کی کتاب ہے بما تواتر فی نزول اس میں انہوں نے ایک سو ایک حدیثیں جمع کی ہیں کتنی ایک سو ایک ان 101 میں سے پہلی چالیس حدیث جو ہیں وہ ساری کی ساری معتبر اور صحیح ہیں صحیح حسن حسن سے کم درجے کی کوئی حدیث نہیں پہلی چالیس حدیثیں جو ہیں وہ ساری کی ساری معتبر اور صحیح ہیں اور ان کے بعد کی جو حدیثیں ہیں 41 سے لے کر 101 تک اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر مجھے موقع نہیں ملا کہ میں معلوم کر سکوں کہ اس میں سے کون سی حدیث کون سے درجے کی ہے شیخ عبد ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی ہمارے اسادوں میں ساتھ ہیں ہم نے حدیث کی اجازت مل ہے تو انہوں نے پھر ان باقی حدیثوں پر کام کیا شیخ عبد ابو غدہ نے پھر ان باقی حدیثوں پر کام کیا اور باقی حدیثوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے صرف تین حدیثیں ضعیف ہیں اور چار موضوع ہیں تین حدیثیں ضعیف ہیں یعنی کمزور ہیں اور شار کیا ہیں موضوع ہیں یعنی من گہرت لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں حالان کی اس کی بھی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ یہ متواتر تھی اور جیسے میں نے ابن حجر رحم اللہ کے حوالے سے بتایا کہ جو حدیث متواتر ہو اس کی صنعت کی بحث نہیں کی جاتی لیکن اس کے باوجود ان علماء کی دیانتداری اور انصاف کو دیکھیے کہ پہلے کے بارے میں تو شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ چالیس حدیثیں میں نے صحیح جمع کی ہیں اور باقیوں کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ میں نے ان کی تحقیق نہیں کی تو شیخ عبدالفتح ابوغدہ نے پھر ان کی تحقیق کی اپنے زمانے میں اور پھر اپنی اس تخریج کے ساتھ دوبارہ اس کو لکھا اور اس میں مزید بیس اور حدیثوں کو جمع کیا صحیح حدیثوں کو اور جو ایک سو ایک تو تھی ان میں سے تین کے بارے میں کہہ دیا کہ ضعیف اور چار کے بارے میں کہہ دیا کہ موضوع تو چار اور تین کتنی ہو گئیں سات اگر ان ساتھ کو ہم نکال بھی دیں تو ان کے بدلے میں بیس حدیثیں انہوں نے اس میں اور جمع کر دی ہیں جو ساری صحیح ہیں اب ان کی تخریج کے ساتھ انہوں نے جو حدیثوں کا اضافہ کیا ہے وہ استدراک کے نام سے اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں اور یہ کتاب عربی زبان میں مکتب داروم میں کراچی سے شائع ہوئی ہے اب بھی ملتی ہے ہاں عام ہاں ہاں لیکن ہے عربی زبان البتہ اس کا خلاصہ نقل کیا ہے علامات قیامت اور نضول مسیح کے نام سے یہ اردو میں ہے یہ آپ بے شک اپنے پاس نام لکھ سکتے ہیں اور فائدے کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو علامات قیامت اور نزولی مسیح یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکا تھا نے پھر اس کا خلاصہ لکھا ہے قیامت کی نشانیاں بھی بتلائی ہیں اور ریش علیہ اسلام کے بارے میں جو حدیثیں انہوں نے کی ذکر کی ہیں ان حدیثوں کا ترجمہ بھی نقل کیا ہے آسان کتاب چھوٹی ہے نہیں بڑی نہیں ہے اصل کتاب تو بہت بڑی ہے لیکن انہوں نے جو ترجمہ ہے وہ ظاہر کے خلاصہ ہی دیکھا ہے تو مختصر اب میں ذرا ان اچھا یہ جو میں صحابہ کے نام لوں گا ان میں یہ سات حدیثیں نہیں ہیں میں تو صرف تھوڑے سے نام لوں گا تاکہ آپ لوگ غور نہ ہوں تو مختلف صحابہ کے نام لوں گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں حدیث موجود ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے حضرت نواس ابن الصمان رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم سنن ابداور سنن ترمجی سنن ابن ماجہ مسند احمد مستدرک کے حاکم وغیرہ کنز العما تاریخ ابن اثاکر وغیرہ میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ صحیح مسلم مسند احمد مستدرک کے حاکم کنز الحمان میں ہے حضرت ابو حذائف حذیفہ ابن اسید غفاري حضرت ابو حذائف ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ ان کی حدیث صحیح مسلم سنن ابو داود سنن ترمذی سنن ابن ماجہ ابن ماجہ حضرات ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ سنن نسائی مسند احمد کنز العمال مختار ضیاء مقدسی اور مجمع الزوائد معجم ابوسہل امام تبرانی کی ان سب میں یہ حدیث موجود ہے مجمع ابن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کی حدیث صحیح سنن ماجہ اور مسند احمد میں ہے حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ ان کی حدیث سنن ماجہ سنن ابی داور صحیح ابن خزیمہ مستدرک کے حاکم میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعد رضی اللہ عنہ کی حدیث مصند احمد مصدر کے حاکم ابن ماجہ ماجا مسنف ابن ابی شیبہ اور فتح وغیرہ میں موجود ہے حضرت عثمان ابنف ابن ابی شیبہ مصدر کے حاکم میں موجود ہے حضرت ثمورہ ابن جنب رضی اللہ عنہ ان کی حدیث مصدر کے حاکم مصنف احمد ابن حضیمہ اور شرخمعان الصار امام تخاوی کی اور صحیح ابن حبان کنز العمال سنن اب داور سنن نسائی سنن ترمیزی سنن ابن ماجہ اور بخاری میں بھی مختصراً موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عما ان کی حدیث مصدرک کے حاکم نسائی کنز العمال وغیرہ میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مصدر کے حاکم صحیح ابن خزیمہ معجم اوسط امام تبرانی کی اور مجمع ضوابط میں موجود ہے حضرت واسلہ ابن الاسقع اور رضی اللہ عنہ ان کی حدیث مصدر کے حاکم اور ابن مردوی اور کنزل العمال میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ترمیزی اور در منصور میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عماء کی حدیث سنن نسائی اور ابو نعیم کی خلۃ الاولیا اور مصدر کے حاکم اور قنز العمال میں موجود ہے حضرت اوس ابن اوس صقفی رضی اللہ عنہ ان کی حدیث در منصور تبرانی کنزل عماد ابن عساکر وغیرہ میں موجود ہے حضرت عائش رضی اللہ عنہ ان کی حدیث مصند احمد در منصور میں بہوال ابن البی شعبہ کے موجود ہے عمران ابن الحسن رضی اللہ عنہ کی حدیث مصند احمد میں موجود ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ان کی حدیث مصنف احمد در منصور میں اور مصنف ابن البی شعیبہ میں موجود ہے حضرت حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی حدیث مصدر حاکم کنزل العمال میں اور تاریخ ابن عساکر میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں اختصار کے ساتھ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ کی حدیث کنز العمال اور تبرانی اور فتح الباری میں موجود ہے حضرت عبدالرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دور منصور میں اور حکیم ترمیزی کی نواد الصول میں قنص العلماد میں اور ابو العیم کی خلیط الاؤلیہ میں موجود ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عن کی حدیث قنض العماد میں اور خلیت الادلیہ ابو العیم کی اس میں موجود ہے حضرت کا احسان ابن عبداللہ رضی اللہ عنگو ان کی حدیث قنص العماد میں اور تاریخ کبیر امام بخاری کی اور تاریخ ابن اثاکر اس میں موجود ہے حضرت سالمہ ابن الفید اشکونی رضی اللہ عنہ ان کی حدیث مسند احمد اور سیرت مغلطائی میں موجود ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تفسیر فتح فتخ سورۂ تین کی تفصیر میں موجود ہے یہ جی تقریباً ستائیس صحابہ کے نام میں حدی اور تحفے قادیانیت میں مولانا یوسف لدیانوی شہید رحم اللہ نے تیس صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں اور اصل حدیثیں جیسے میں نے کہا ہے کہ 101 علامہ نفشا کشمیر رحمہ اللہ نے جمع کی ہے اور ان پر بیس کا اضافہ کیا ہے شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت عیسی علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا آسمانوں پر رہنا اور پھر واپس آنا یہ ان کا آپ کے سامنے آ چکا ہے اب اگلے درس میں کوشش کریں گے کہ ایک تو ان کی طرف سے جو ادراضات ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جائے اور دوسرا یہ کہ وہ جو فراڈ کرتے ہیں ہمارے اور کی اور کتابوں کے نام دے کر حوالے دے کر اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ لکھا ہے تو اس کا انشاءاللہ شاء اللہ جائے جائز گے اگر وقت رہا لیکن اگر نیند کا یہی حال رہا تو پھر مشکل ادا ان کی بچ میں لطیفے بھی سنائے اور ان کی سادگی کے تو بڑے عجیب و غریب لطیفے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب اتنے سادے تھے مرزا جی اتنے زیادہ سادے تھے کہ جب استنجا کے لیے جاتے تو گڑھ کے لیے رکھا ہوتا ہے اسے اب تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا لگ تو نہیں ہے مجھے کوئی سوال